بسم الحمن الحمۃ علیہ محمد, آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خارن بردر سب کو بھاب سے سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف کے جو ہے میں سے اوراد میں آج درس نمبر تین سو چھہتر ابلیغ انیس ہے تین سو چھہتر شروع سے لے کر ابھی تک الحمدللہ اور انیس جو ہے اوراد فتحیہ کا درخت نمبر انیس ہے اعظین اور اس میں جو ہے کل ہم نے جو ہے الحمۃ اللہ علیہ علامۃ السلام اور جغبۃ ایک حمت اللہ تعالیٰ کی جامت کلمات المسم الحمد تھا اس حمزہ کلمات میں سے کل ہم نے کل کے درخت میں درس نمبر اٹھارہ دعوت کی تین سو پچتر اٹھارہ میں یہاں تک پڑھ لیا تھا اللہ ملک الحمد حمدی وافِ نعمہ کا مزید کرم کے تک پڑھ لیا تھا تو آج کے درمیس میں جو ہے وہ احمد کا بھی جمی ام کا معالم تو منحم عالم والا جمی کا معلوم تو منہ عالم والا حال اس حصے کی توضیح آپ لوگوں کو دے دوں گا انشاءاللہ تو میں احمد کا میں کا تیری تیرے کے معنی میں احمد و یا احمد و حمدن سے واج متکلیم کا شغاف حل مزارِ معروف سے احمد کا یعنی میں تیری تعریف کرتا ہوں میں تیری حمد کرتا ہوں یہ معنیٰ ہے جمی تمام سب سب کے معنی میں ہے جی جمی تمام اور سب کے معنی میں بھی جمی یعنی تیرے تی میں تیرے حمد کرتا ہوں تیرے تمام تیرے سب اس معنی میں مہامد جو ہے محامد کا جو ہے محمد محمد و محمدتن جو ہے یہ مجدر کی جمع ہے محامد یہ و محمدتن مزدر ہے اس کی جمع مہامد ہے یعنی قابل تعریف ہونا قابل تعریف کام ہاں جی اور خود تعریف ان سب کے معنی میں ہیں المنج لغت میں یہ معنی لکھا ہے تو محمد جمع ہے محمدۃن کی قابل تعریف کا بن جائے گا ہاں جی مہامت جو ہے مت ہیں جم جب ہو گیا تو محمدۃ المحرت قابل تعریف ایک کام ہو گیا تو محمد مدہیں تعریفیں محمد اور مہ اسم اللہ کا جمع بھی ہو سکتا ہے یعنی ہمدیہ کلمات یہ بن جائے گا اور محمود تعریف کیا ہوا قابل ستائش قابل تعریف مستحسن تو مہامد اور مہمدہ اسم میں اللہ کا جمع بھی ہو سکتا ہے اور پھر جو ہے ہمدیہ کلمات تا ہم کلمات یا تعریف کرنے کے وسائل یہ معنی بن سکتے ہیں المنجد میں لکھا ہوا اور کے اور نعمتن کی جمع ہے ہاں جی اور نعمت کے پہلے بھی اس خطوج ہو چکا ہے میں نعمتن کے معنی جو ہے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نعمکھ نعمتن فائدہ فضل و کرم انعام مسرت حالت جیسے انسان لطف اندوز ہو یہ سارے معنی اکلتے درس میں آپ کو بتایا تھا معلوم تو مینہ معلوم مائے مَعِ مواصلت جو جو بھی عالم تو عالم یا عالم و علماً سے سیغ واضمت کا علم ماضی معروف سے یعنی معلم تو میں نے جانا معلوم تو یعنی جو میں نے جانا یہ مائع جو میں نے جانا جو میں جانتا ہوں یہ معنی مین ان نعمتوں میں سے ہاں زمین نعم کی طرح پلٹتی ان نعمتوں میں سے مالا عالم اور جو نعمت میں نہیں جانتا جو نعمت میں جانتا ہوں اور جو نعمت میں نہیں جانتا لم عالم پھیلے جات معلوم ہے کل حال ہر حالت میں ہر حال میں یا ہر حالت میں دونوں معنی اس کا ہے ہاں جی تو اس جملے کا تجمہ پھر یوں بن جائے گا کہ احمد کا بجمی حامد کا معالم تو منا و معالم عالم اس کے منع یہ بن جائے گا اے اللہ میں تیرے جی وہ تمام ہمدیہ کلمات وہ کلمات جس کے ذریعے سے میں تیرے حمد کر سکتا ہوں تری تعریف کر سکتا ہوں تو اے اللہ میں تیرے وہ تمام ہمدیہ کلمات جو میرے علم میں ہیں اور جو کچھ میرے علم میں نہیں ہے معالم تمنا جو میرے علم میں ہے وہ مالم عالم جو میرے علم میں نہیں ہے جی؟ ان سب کے ساتھ میں تیری حمد بجا لایا کرتا کرتی ہوں یعنی احمد کا احمد کا یعنی اے اللہ میں تری حمد جو ہے اللہ پھر جملے میں یعنی احمد و کبھی جمی محمد کا مالم تمنہ و مالم عالم اس کے یہاں تک کا مانا یہ بن جائے گا اے اللہ میں تیرے وہ تمام دیا کلمات جو میرے علم میں ہیں اور جو میرے علم میں نہیں ہیں ان سب کے ساتھ میں تیرے حمد بچا لایا کرتا یا کرتی ہوں ہاں جی آگے جمی نعمی کا معلوم تو منہا و معالم عالم و لاک اور تیرے ان نعمتوں پر جو میرے علم میں ہیں اس نعمتیں میں جانتا ہوں مجھے محسوس ہے ہاں جی اور جو کچھ میرے علم میں نہیں اور وہ نعمتیں بھی جو میرے علم میں نہیں ہیں لیکن تیرے نعمتیں ہم اس سے استعمال کریں لیے ہم اور نعمتوں کے بارے میں ہم چھو نہیں رکھتے جب چھینتا ہے تو پتہ چلتا ہے پہلے ہم امن کو ایک نعمت سمجھ نہیں سمجھتے تھا ابھی معلومات ہے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بیچے نہیں تو امن کو بھی ایک نعمت سمجھ لیں تو جو شہ سلامتی کو بھی آج نعمت سمجھنے پہ دنیا مجبور ہو گئی ہاں جی یہاں پر بھی اور تیری ان تمام نعمتوں پر جو میرے علم میں ہیں اور جو کچھ میرے علم میں نہیں ہیں میں تیری حمت بجا لاتا یا لاتی ہوں اور میں ہر حال میں تیری ہمت بجا لاتا ہاں لاتی ہوں یا لا اللہ علیہ میں ہر حالت میں تیرے عمل بجا لاتا اور یا لاتی ہوں تو یہ اس مبارک کی جملے کی توضیع ہے اس میں جو ہے اللہ وہ حمدیہ کلمات جس کے ذریعے سے میں تیری میں جو میں جانتا ہوں اور وہ حمدیہ کلمات جو میں نہیں جانتا ہوں ان سب کے ذریعے سے میں تیری ہمت کرتا ہوں دوسرا ہے اللہ وہ تیری تمام وہ نعمتیں جو میرے علم میں ہیں ان کا بھی میں شکر کرتا ہوں ان پر بھی میں تیری تاریخ کرتا ہوں اور وہ تمام نعمتیں جن کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں تیری نعمتوں سے اس سے کر رہا ہوں ہاں جو ان پر بھی میں تیرے ہمت کرتا ہوں تعریف کرتا ہوں شکر کرتا ہوں اور ہر حال میں میں تیرے ہمت اور شکر کرتا ہوں اور بندے کو ایسے کہ سب کوئی سارا حال نہیں آ جان کر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ سوچنے لگ جائیں تو ایک ایک نعمت پہ انسان جائی آنکھ کی نعمت پہ آپ غور کرو یہ جی. کتنے عظیم نعمت ہے مزہ کوئی سوچے ہم اپنی آنکھ اتنے روپے میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہاں جی کوئی بھی دنیا دے دیں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا کام کو بیچ کر پھر دنیا سے کیا کرنا ہے ہاں جی ہم اپنی ہاتھ ایک ہاتھ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں اپنے ایک کان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں باقی دل و دماغ تو چھوڑ دو ہاں جی یہ آزاد جو دو دو جوڑے ہیں ایک دو پاؤں میں سے ایک پاؤں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں نہیں اسے اس معلوم ہوتا ہے آپ کے صرف اسی جسم کا پر اتنے عظیم نعمتیں ہیں ایک ایک نعمت کے عوض میں پوری دنیا بھی دے دیں آپ بیچنے کے لیے تیار نہیں اب آپ انہیں نعمتوں کے کھیتنا شکر کریں گے آزین گرہ میں زندگی بھر شجے سے سر ہی نہ اٹھائیں پھر بھی شکر کم ہے ہماری زندگی کھیتنا ہمیں وہ تھوڑے ہیں چالیس پچاس سال سے زیادہ تو بالغ ہونے کے بعد زندہ نہیں رہتا ہے اوسط و مریض بعد ستر سال ہے پینسٹھ عمونیس سال ہے پندرہ سال تو ویسے بچپن میں میں گزر گ نابالغ تھا اس میں آپ کو کوئی مح مقلف نہیں ہے اس کے بعد عبادت کرنے لگا تو پچاس سال مزید زندہ رہا تو آپ جو ہے زیادہ زیادہ پچاس سال آپ نے اللہ کے لیے عبادت کیا ہوگا نا اس میں سے کتنے دن عبادت کیا ہوگا کتنے گھنٹے عبادت کیا ہوگا ہاں کچھ بھی نہیں مائنس کرنے دے جائیں تو سب زیادہ ہم سویا ہے عبادت چھوڑ سب زیادہ ہم سوئے ہیں دنیا میں تو عزے نگرامی اللہ کی نعمتوں کو ہم کیسے شکر کریں گے لہذا حدیث میں آیا موسیٰ سے بھی حتمرشا سے اللہ نے کہا اے موسا میرا حق کے شکر ادا کرو میرے نعمتوں کا من کافی سوچتا رہا سوچتا رہا پھر دوسرے دن جا کے کہا اللہ میں نے بہت سوچا کیا میں تیرے نعمتوں کا حق کا شکر ادا کر سکوں تو میں اس بات پہ یقین ہو گیا کہ میں تیرا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ جب بھی میں تیرے کسی نعمت کا شکر کروں تو یہ تیرے شکر کرنے کی توفیق بھی تیرے طرف سے ایک نعمت ہے تو اس شکر پر ایک اور شکر لازم ہوتا ہے پھر اس شکر کا جو ہے اس نعمت کے شکر کروں تو اس نعمت کے عدل میں ایک اور شکر کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح اللہ تری شکر سے میں بالکل نا ناتوان اور عاجش تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ اسی حقیقت کو جاننا ہے آپ کی جو ہے بندے کی اسی اقرار کو کہ اللہ میں تیرے شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں یہی حقیقت کا ادراک بندے کو ہو جائے اور دل سے اقرار کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کا حق کا شکر ادا کر دیا حق کا شکر ادا کر دیا. اسی طرح امام جیندین علیہ السلام کی بھی دعا شائقرین کے نام سے سعفۂ سنجیدہ میں ایک دعا ہے اس میں بھی آپ یہ فرماتے ہیں اللہ میں جب بھی تیرے نعمتوں کا شکر کرتا ہوں اس نعمت اس شکرانے میں ایک شکر کرنا پڑتا ہے اور اس شکرانے میں ایک شکر کرنا پڑتا ہے اس شکرانے میں ایک شکر کرنا پڑتا ہے اس طرح میں ہرگز تیرے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے زنگر تو ان اسی توجہ حکلات کی اور ایک توجہ اس ہمدیہ دعا پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور نہیں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے و ان تو نعمت لا تو سوا تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی طاقت نہیں رکھتے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شماری سے وہ گنتی نہیں کر سکتا تو پھر شکر کے ادا ہوگا اس لیے اس دعا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اور تعریف اور تمجید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عز و انکثاری کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور اقرار کیا کہ اے اللہ تیری بے شمار ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جنہیں میں علوم ہی نہیں ہیں اس لیے کہ اے اللہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور ان نعمتوں کا بھی پر بھی ان نعمتوں پر میں شکر احمد کرتا ہوں جس جی اچھا ہے جن کا مجھے علم نہیں اور اس بات کا بھی اقرار کیا ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میرے جو ہے پا تیرے تیری تعریف کے لیے ہمدیہ کلمات بھی نہیں ہیں لیکن خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کوتاہی و کمزوری کو یوں بیان کیا کہ اے اللہ میں تیری حمدیہ کلمات جو میرے علم میں ہیں اور جو میرے علم میں نہیں ہیں ان سب کے ساتھ تیری حمد کرتا ہوں ان حمدیہ کلمات کی مثال بالکل ان انمدہ ان کلمات کی مثال بالکل اسی طرح جس طرح حسین علیہ السلام کے احساب اسباح اللہ علیہ اجمعین نے آپ سے مخاطب ہو کر اپنے خلوص اور اثار کو یوں بیان کیا کہ کی ان میں سے کسی نے کہا کہ مولا ہماری تو ایک جان ہے اگر ستر جانے بھی ہوتی تب بھی آپ پر قربان کرتا دوسرے نے کہا مولا ہماری تو ایک جان ہے اگر ہزار جانے بھی ہوتے تو وہ بھی آپ پر قرب اثار کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اسی پر خلوص کلمات اور اچھی نیت و حسن سی سریرا کی بنیاد پر انہیں عظیم اور آجر سے سفراز کرتا ہے تو شرح ہے اوراد فتح طالب ہے ان سر و صابری نے صفر نمبر ستاسٹھ پر اللہ کے ہم ہم ہاں جی ہم دو ہم شکر کما انسان کے لیے و انواعقل ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم دو سنک کماحق انسان کے لیے عمل انوعقلاً ناممکن ہے لیکن ہاں جی اسے ہر حالت میں اللہ کی تعریف ہی کرنی چاہیے ہاں جی اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ان گنت ہونے کے متعلق خود فرما دیا وہ ان تا اردو نعمت اللہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی طاقت نہیں رکھتے تو سابق کرم رضوان اللہ علیہ اعظم اللہ کی حمت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیا کیا کرتے تھے تاریخ کامل میں ابن عصر تاریخ کامل میں ابن عصر اور فتوح الفتو شام میں واقعی نے لکھا ہے جنگ یارمو میں ہاں جی کرام رضو کی زبان پر یا محمد و یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ جاری تھا لہٰذامی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام السلام کر کرنا چاہیے تو ختشد کلام انصور صاوری صاحب تو گویا کہ ہمد کے ساتھ ساتھ دروت بھی محمد وال محمد پر بھیجیں اس لیے ہماری جو ہے ہر دعا کے بعد دروت ہے ہمد کے بعد بھی دروت ہے ثنا کے بعد بھی دروت ہے ہر دعا کے شروع میں آخر میں دروت ہے یہ سب اس وجہ سے ہے گرام میں اور میری دعا یہ اس دعا کی مختصر تو ختم ہوگی کل سے آت کی توضیع ہوگی میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو بامعارفت معنی مفہوم سمجھ کر پڑھتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیعتہ فرمائے ان دعاؤں میں تدبر کے ہمیں توفی امین توفیعتہ فرمائے امین رب الانی